ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الخميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے معیار مقرر کیا ہے <تصفح> کوئی بھی معاملہ ہو نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکوٰۃ ہو جہات ہو دن ہو رات ہو گھر کے معاملات ہوں مجلس کے معاملات ہوں اپنے اور پرایوں کے ساتھ سلوک ہو تمام چیزوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی ہمارے لیے معیار مقرر کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط کہنے کی حد تک نہیں بلکہ کام کر کے دکھلا دیے تم لوگوں نے نماز پڑھنی ہے تو کس انداز سے روزہ رکھنا ہے تو کس انداز سے رات کا قیام ہے تو کس انداز سے جہاد ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اگر ازمیش پریشانی آ ہے تو پھر طریقہ کار کیا ہے تم اگر مصیبتوں سے دو چار کر دیے جاؤ تو پھر کیا طریقہ کار کیا ہے اللہ تمہیں خوشی دے تو پھر اس کا انداز کیا ہونا چاہیے ہم دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں رات کا قیام بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں دیگر کام بھی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا آپ کا قیام بھی زیادہ ہو جاتا آپ کا قرآن کا پڑھنا بھی پہلے سے زیادہ ہو جاتا قیام آپ پہلے بھی کرتے تھے یہ نہیں کہ آپ نے کوئی رمضان کے اندر قیام شروع کیا بلکہ رمضان سے ہٹ کے بھی آپ کا قیام کیا ہوا کرتا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں رات کے قیام کو دیکھوں آپ کی عبادت دیکھوں آپ رات کا کتنا حصہ آرام کرتے ہیں اور کتنا حصہ آپ جاگتے اور بیدار رہتے ہیں میں آپ کے گھر میں گیا اپنی خالہ میمونا رضی اللہ تعالی انہا کے گھر جو ہماری ماں ہے میں رات اچھی طرح سے نہ سویا رات کا کچھ حصہ گزر گیا رسول اللہ سے اٹھے آپ کے گھر کے سہن میں مشکیزہ لٹک رہا تھا آپ نے پانی لیا میں دیکھتا رہا آپ نے مسواک کی وضو کیا مسلے پر جا کے کھڑے ہو گئے میں بھی اٹھ کے کھڑا ہوا میں نے بھی اسی طرح سے وضو کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیں جانب آ کے کھڑا ہو گیا خیال یہ تھا چونکہ یہ اللہ کے نبی ہے میں امتی ہوں یہ امام ہے میں مقتدی ہوں یہ استاد ہے میں شگرد ہوں ان کا درجہ زیادہ ہے ان کو دائیں جانب کھڑے ہونا چاہیے مجھے بائیں جانب ابن عباس کی اپنی سمجھ تھی اپنا خیال تھا لیکن شریعت کیا ہے دین کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی حالت میں ان کو پکڑا اور اپنے دائیں جانب لا کے کھڑا کر دیا صحابی کہتا ہے کہ آپ سورہ بکرا کی تلاوت کر رہے تھے میرے دل میں خیال آیا کہ شاید کہ سورہ بقرہ ختم ہوگی تو رسول اللہ سے ہم رکو کریں گے سورہ بقرہ ختم ہو گئی لیکن آپ نے رکوع نہ کیا آپ نے اسے اگلی سورہ شروع کر دی آپ نے پھر دوبارہ سے جب اگلی صورت پڑھی پھر میرے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ یہ سورت پڑھ کے پھر رکوع کریں گے لیکن آپ نے تیسری سورہ شروع کر دی صاحب بھی کہتا میرے دل میں خیال آیا محدثین نے لکھا ہے خیال سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ نفل ہے اگر میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جاتا ہوں یا پھر چھوڑ کے اپنے الگ شروع کر دیتا ہوں لیکن پھر میں نے خیال کیا کیوں نہ ہو میں کھڑا ہو گیا ہوں دیکھوں تو صحیح آپ کی رقت کتنی لمبی ہے آپ نے ایک رکت کے اندر سورہ بکرا آل عمران سورہ نساد تین صورتیں پڑھی پانچ سپاروں سے زیادہ ایک رکعت کے اندر آپ نے قرآن تلاوت کیا جب آپ رکوع کے اندر گئے صحابی کہتا ہے کہ آپ کا رکوع کتنا تھا کہ جتنی آپ کا وہ قیام تھا لمبا اتنا آپ کا رکوع تھا آپ رکوع سے اٹھے سجدے میں گئے آپ کا سجدہ کتنا لمبا تھا جتنا آپ کا رکوع لمبا تھا صحیح بخاری کی روایت ہے دوسری بھی اما ایشا رضی اللہ تعالی انہا سے جب رات کا قیام پوچھا گیا کہ آپ کتنی رکعت پڑھتے تھے تو اما جی نے جواب کیا دیا کہ آپ پڑھتے تو گیارہ رکعت تھے لیکن اس کے حسن کے بارے میں اس کی توالت کے بارے میں وہ قیام رکو سیدہ کس طرح سے ہوتا تھا یہ سوال نہ کر نبی کی رات مسلح پر گزر جاتی تھی آپ نے قیام کیا صحابہ کہتے ہم ڈرے صبحو ہماری سہری نہ رہ جائے ہم دوڑ کے اپنے گھروں میں گئے کہ چند لکمے کھا کے کم سے کم سہری کر لیں آپ کے قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے پاؤں پر سوزش آ جاتی ہے اب ایشا کہتی ہے رضی اللہ تعالی نے خواہ میں نے سوال کیا اللہ کے نبی اتنا لمبا قیام آپ وہ نبی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تیری اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا کوئی گناہ غلطی تجھ پر نہیں ہے کسی قسم کا آپ نے جواب کے اندر کہا کہ اللہ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے کیا میں اپنے رب کا شکر گزار نہ بن جاؤں کتاب اللہ کے ساتھ کیسی محبت تھی رمضان آتا جبرائیل تشریف لاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرنے کے لیے جس سال آپ دنیا فانی سے گئے جبرائیل دو دفعہ آئے آسمانوں سے زمین پر امام الانبیاء محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرنے کے لیے جس وقت آپ کے لیے لمبر تیار نہیں ہوا تھا آپ کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے مدینے کی ایک عورت نے آپ کے لیے منبر تیار کروا کے مسجہ نبی کے اندر بھیجا کہ اللہ کے نبی آپ اس پر کھڑے ہو کے خطبہ دے آپ خطبے کے لیے تشریف لائے منبر پر کھڑے ہوئے تو خود آپ کو رونے کی آواز آئی آپ نے دیکھا کونے کے اندر وہ کھجور کا تنہ جس کے ساتھ اللہ کے نبی کھڑے ہو کے درس دیتے تھے خطبہ دیتے تھے قرآن پڑھتے تھے وہ رو رہا ہے صفحوں میں صحابہ بیٹھے ہیں اللہ کے نبی ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں دوران خطبہ آپ ممبر سے نیچے اترے تنے کے قریب رہے اس کی سسکیاں اور بڑھ گئی آپ اس کو اس طرح سے چپ کرا رہے تھے جس طرح چھوٹے بچے کو روتے ہوئے دلاسہ دیا جاتا ہے کس بات پہ وہ رو پڑا کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے میں اس نعمت سے محروم ہو گیا نبی سے جدائی ہوگی آپ آج ممبر پر کھڑے ہو کے لوگوں کو قرآن سنائیں گے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے سے فارغ ہوتے تو خطبے کے بعد ام ایمن کے گھر تشریف لے جاتے آپ کے ساتھ ابو بکر عمر ہوتے اور وہ آپ کے لیے کوئی میٹھی چیز تیار کرتی تھی جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے تو جب دیکھا عمر ابو بکر نے آپس کے اندر بات کی کہ اللہ کے نبی اس کے گھر جاتے تھے آج وہ بیچاری کیا سوچے گی کہ کاش کہ اللہ کے نبی اگر دنیا میں ہوتے تو میرے گھر میں تشریف لاتے آج کوئی آنے والا نہیں جمعے سے فارغ ہوئے فارغ ہونے کے ساتھ دونوں چلے کہ چلیں ہم ام ایمر کے گھر جاتے ہیں ام ایمر نے دو بزرگوں کو دو کبیر صحابہ کو امیر المومنین عمر ابو بکر دونوں کو دیکھا مسلمانوں کا امیر ابو بکر ہے سات عمر ہے دونوں گھر کے اندر آئے ان کو دیکھتے ہی ام احمد نے رونا شروع کر دیا دونوں نے اس کو دلاسا دیا کہ تو کس بات پر رو رہی ہے کہ اللہ کے نبی آج نہیں آئے تو نہیں جانتی کہ اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر کتنی تکلیفیں کاٹی ہیں اللہ نے ان کے دکھ تکلیفوں کو ختم کر کے جنت الفردوس جیسی نعمت تباس ہے دنیا میں جو بھی آیا اس نے جانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا ایشا اللہ ایشل آخرہ یہ اللہ یہ دنیا کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے اصل زندگی تو آخرت کی ہے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں جو اللہ نے نبی کو انعامات دیے اس عورت کا جواب سنیے اس نے جواب کے اندر کہا کہ میرے رونے کی وجہ ثواب یہ نہیں کہ میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے میرے رونے کی وجہ ثباب یہ ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی دنیا کے اندر موجود تھے جبرائیل وحی لے کے آیا کرتے تھے اللہ کا قرآن اترتا تھا نبی دنیا سے چلا گیا جبرائیل کسی کے پاس وحی لے کے نہیں آئیں گے قرآن کا اترنا بند ہو گیا میرے رونے کی وجہ سباب یہ ہے حدیث کے الفاظ ہے جب دونوں نے اس عورت کا جواب سنا ابو بکر نے بھی رونا شروع کر دیا عمر نے بھی رونا شروع کر دیا یہ تو اس کتاب اللہ کی میں بات کرتا ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس کا ایک حرف پڑو گے تمہیں دس نیکیاں ملیں گی فرمایا الف لا میم ایک نہیں یہ تین ہے اس تین پر پڑھنے پہ تمہیں تیس نیکیاں ملیں گی ابو بکر صدیق رسی اللہ تعالی کو مشکی نے شہر سے نکال دیا آپ چلے گئے مکے کا ایک سردار ملا ابو بکر تو کدھر جا رہا ہے کہا تیری قوم نے مجھے شہر سے نکال دیا ہے میرے ساتھ واپس چل میں اپنی قوم کے لوگوں سے بات کر لیتا ہوں واپس آئے واپس آنے کے ساتھ ابھی آ کے لوگوں کو کٹھا کیا کہا کہ ابو بکر جیسے لوگوں کو شہر سے نہیں نکالا جاتا لوگوں نے کہا ہمیں اس کے اخلاق سے کردار سے معاملات سے کوئی تکلیف نہیں کوئی پریشانی نہیں ہم جانتے کہ یہ انسان بے وسال زندگی رکھنے والا اب وعدہ پورا کرنے والا سچ بولنے والا عبادت میں کبھی خیالت نہ کرنے والا لیکن ہماری مجبوری اور پریشانی کیا ہے کہ ابو بکر جس وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ اپنے آنسو پہ کنٹرول نہیں کر پاتا اس کی آواز بلند ہوتی ہے عورتیں بچے اس کے گر جمع ہوتے ہیں وہ دھڑا دھڑ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں ہم نے مجبور ہو کے اس کو شہر سے نکالنے کا فیصلہ کیا اس سردار نے کہا ابو بکر اپنی آواز کو ذرا ایسا کر لیجیے یہ بات کہہ کے کہ وہ چلا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے قرآن کی تلاوت کی اپنی آواز پہ اپنے آنسو پہ کنٹرول نہ کر پائے قرآن کی تلاوت شروع کی ابو بکر کی آواز پھر بلند ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ ہو اسی طرح سے پھر جھرمر لگا لوگ جمع ہوئے عورت اور بچوں کا ہجوم تھا ابو بکر کے منہ سے قرآن سن رہے تھے یہ بات دیکھنے کے ساتھ کوئی آتنی دورتا اس سردار کے پاس گیا کہ خود آ کے اس منظر کو دیکھ ہم نے تجھے پہلے کہا تھا یہ اپنے اپنی آواز پہ کنٹرول نہیں کر پائے گا سردار جلدی سے آیا ابو بکر نے سلام پھیرا کہا کہ ابو بکر دیکھ میں نے تیرے ساتھ یہ بات کی تھی کہ اپنی آواز کو پس کر لے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جواب کیا دیا کہا کہ دیکھ تو نے یہ بات کہی تھی لیکن میرا جواب سن لے اللہ کی قسم مجھے تیری پناہ کی ضرورت نہیں ہے مجھے اللہ کی پناہ کافی ہے لیکن تم کچھ بھی کہو ابو بکر اپنی آواز کو پس نہیں کر سکتا ابو بکر قرآن پڑے گا اس کی آواز بلند ہوگی صحابہ اکرام رسوان اللہ اجمعین کی یہ محبت یہاں تلک کے ایک حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے بیٹھنے کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے آپ نے فرمایا ایک صحابی سے ابئی بن قاب رسی اللہ تعالیٰ سے ابئی اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا صحابی نے جواب نے کہا اللہ کہ نبی یہ کیسے ہوگا ہم نے آپ سے قرآن سیکھا سمجھا سنا میں قرآن پڑھوں اور آپ میرے منہ سے قرآن سنیں آپ پر قرآن اترا جبرائیل آپ پر وحی لے کے آئے جواب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی آج میرے پاس جبرائیل تشریف فرمایا ہے اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ آج ابئی بن کاپ قرآن پڑے گا محمد اس کے منہ سے قرآن سنے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی اللہ نے عرش پہ میرا نام لے کے یہ بات کہی ہے کیا میرے بارے میں جبرائیل اترے کہ آج ابئی بن کاپ قرآن پڑے گا اور نبی اس کے منہ سے قرآن سنے گا آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے عرش پہ تیرا نام لے کے یہ بات کہی ہے وہ صحابی زارو قطار رو بھی رہا تھا اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ یا اللہ میری کیا حیثیت تھی کہ تو نے مجھے عرش پر یاد کر لیا ایک کافلہ آپ کے پاس آیا یہ صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے وہ آک اسلام کے اندر داخل ہوئے رسول اللہ کے ہاتھ میں بیگ کے اسلام کو سیکھتے رہے چند دن گزرے انہوں نے واپس جانا چاہا کہا اللہ کے نبی ہمیں حکم کیجئے ہم نے جا کے کرنا کیا ہے آپ نے فرمایا تم لوگوں نے یہ نماز پانچ وقت کی ادا کرنی ہے سال میں ایک مہینے کے فرض یہ روزے رکھنے ہے آپ تمام چیزیں بتلاتے چلے گئے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے جو تم میں قرآن زیادہ پڑھا ہو اس کو اپنا امام مقرر کر لینا ہے یہ بات سن کے ایک چھوٹا بچہ جو وفد اور کافلے میں عمر کے لحاظ سے سب سے کم عمر تھا جس کی عمر چھ یا سات سال تھی جب کافلے کے بزرگوں نے دیکھا تو نگاہیں اس چھوٹے بچے پہ آ کے ٹہر گئی وہ چھے سات سال کا بچہ سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا تھا وہ بچہ کہتا میں نے قرآن کہاں سے سیکھا تھا میرے والد صاحب نے کوئی کاری کا اہتمام نہیں کیا تھا ہمارے قریب کو مسجد نہ تھی میرے گھر والے قرآن پڑھنے کے لیے چھوڑ کے نہ آتے تھے بلکہ میں اسلام اور قرآن کو نہیں جانتا تھا میں بکریوں کا چرواہا میں ریوڑ کے پیچھے نکلتا لوگ مدینہ کے اندر آ کے نبی سے دین سیکھے واپس پلڑتے. جس وقت واپسی پر وہ چشمے پر ٹھہرتے وہ قرآن کی تلاوت کرتے من کے قریب بیٹھ کے چند آیات کو یاد کر لیتا میں بھیڑوں بکریوں کے پیچھے ریوڑ کے پیچھے کتاب اللہ کی تلاوت کرتا مجھے اتنی لذت آتی کہ میں گھر میں چلتے پھرتے لیٹتے اٹھتے بیٹھتے میرے قرآن تلاوت وہ قرآن میری زبان پر ہوتا یہاں تلک میرے اہل خانہ مجھے پیٹتے میرا وارک مجھے مارتا کہ بیٹا یہ تو کیا پڑھتا ہے نہ پڑھا کر مجھے بھی علم نہیں تھا میں کیا پڑھتا ہوں لیکن وہ کتاب اللہ تھی وہ قرآن جو اللہ نے لے کے آئے امام محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا میں نے مار کھا کے ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں والدین اور کہتے تم قرآن اس پر اس بات پہ ہمیں ڈانٹا جاتا ہے اس کو پڑھنے پر ڈانٹا جاتا تھا نہ پڑھا کر لیکن وہ ڈانٹ بھی کھاتا مار بھی کھاتا قرآن پڑھتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اس کافلے کا اس وفد کا امام مقرر کیا کہ جاؤ اس کو اپنا امام مقرر کر لینا میرے بھائیوں ہم مسلمان کہلانے والے مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے ہم دیکھیں ہماری قرآن کے ساتھ کتنی محبت ہے ہم نے کہاں تک اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دی ہے میں کتاب اللہ کی جب تلاوت کرتا ہوں مجھے کتنی لذت آتی ہے رات کا اگر قیام کچھ زیادہ ہو جائے تو پھر میری کفیت کیا ہو جاتی ہے میرے دل کی دنیا کہاں تلک بدلتی ہے میں نے قرآن کو سن کے کہاں تلک عمل کیا ہے صحابہ اکرام رسوان اللہ اجمین یہ قرآن سنتے تھے اور سننے کی حد تک نہیں ایک ایک لمحہ اور زندگی اور پہلو بدلتے جاتے تھے ان کا حکم آتا قرآن کا تو کس قدر قرآن کے ساتھ محبت بڑھتی جاتی ادھر سے اعلان ہوتا کہ دیکھے آج کتاب اللہ کے اندر اللہ کا حکم اتر آیا کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا وہ ساری زندگی شراب پینے والے خوشی اور غمی کے اندر ہر وقت اسی بات کے اندر کھو جانے والے ان کی کفیت اور حالت کیا ہوا کرتی تھی کہ ایک مجلس کے اندر وہ شراب پی رہے ہیں کیونکہ ابھی ان کو منع نہیں کیا گیا تھا ان کے لیے ابھی وہ حرام قرار نہیں دی گئی تھی اور وہ صحابی نے کہا سنیے بہر مدینے کی گلیوں کے اندر کوئی اعلان ہوا ہے اعلان سن کے آنے والے نے کہا منادی دینے والا یہ بات کہتا ہے کہ قرآن اتر آیا ہے شراب خرام ہے ان لوگوں نے یہ بات سنی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ابھی چلو جو پی رہے ہیں یہ پی لیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایستا ایستا چھوڑ دیں گے نے نہیں کہا یہ نہیں کہا اللہ نبی تو ہڈیوں کے اندر رکھ چکی ہے کسی نے کہ مدینہ کے یہودی پیتے ہیں ہمیں اجازت دو ہم اس کو بیچ کے جو پیسے ہوں گے وہ اسلام پہ خرچ کر دیں گے بلکہ صحابہ کہتے ہیں ان کے ایمان کیا تھا قرآن کو سنتے ہیں, سننے کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں جس وقت ہم نے شراب وہ دیکھ اپنے کو مدینے کی گلیوں کے اندر تو اس طرح سے لگتا تھا جیسے شراب کا مدینے کے اندر سلاب آ گیا باد صحابہ نے یہ کام کیا کہ حالانکہ جو حلق سے نیچے جا رہی تھی اس کے مکلف نہیں تھے کیونکہ وہ اعلان ہونے سے پہلے میں اندر چلی گئی تھی لیکن انہوں نے اس بات کو گوارا نہ کیا اپنے منہ کے اندر انگلی ڈالی اور جو اندر جاتی تکی تھی وہ شراب بھی نکال دی چونکہ اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے یہ میار تھا وہ صحابہ اکرام اسوان اللہ اجمائین ایک بوڑا اٹھ کے کھڑا ہوا عمر 80 سال سے زیادہ بیٹے اور پوتے سامنے آئے اببادی کدھر جا رہے ہو کہتے ہیں کہ بیٹا جانا کدھر ہے میں جہاد کیلئے جا رہا ہوں آپ کی عمر زیادہ ہو گئی آپ نے زندگی جوانی جہاد کے اندر بیٹا میں ضرور گھر میں ٹھہر جاتا لیکن جس وقت میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں ان فروخت پھر میرے لیے ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے پھر میں پیچھے نہیں رہ سکتا پھر میں اپنے بڑھاپے کو نہیں دیکھتا پھر مجھے جانے دیجئے میں کیسے پیچھے رہ جاؤں اگر دوسرا صحابی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اس کا بھی جواب یہی ہے یہاں تک نبی صحابی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے جس کو اللہ مزور کرار دیتے ہیں لیکن وہ جواب میں کیا کہتے ہیں میں نے جب سے اللہ کا قرآن سنا کہ اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا اپنے گھروں میں بیٹھنے والے مدان جہاد پہ اترنے والے یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے یہ بات سننے کے بعد مجھے اپنے گھر کے اندر چین نہیں آتا مجھے آرام نہیں آتا میں کس طرح اپنے گھر میں بیٹھتا ہوں ٹھیک ہے اللہ نے میرا عذر قبول کر لیا ہے لیکن یہ اپ یہ آیات سننے کے بعد اللہ کا فرمان اور فیصلہ اتر آنے کے بعد دیکھیں میرا پیچھے رہ جانا مشکل ہو جاتا ہے ان کے گھروں میں دوڑ کیا ہوا کرتی تھی اپس کے اندر مقابلہ کس بات کا تھا اپ دیکھیں ان کے مقابلے اللہ کی بغاوت پر نہیں نافرمانیوں پر نہیں دنیاوی افیش آرام پر نہیں ان کے مقابلے دین پر ہوا کرتے تھے اگر گھر کے اندر کوئی بات ہوتی باپ بیٹا کرا ڈالتے ہیں تو جہاد پر ڈالتے ہیں اگر بیوی بی اور خامت کی بات چلتی ہے تو نیکی کے معاملات میں چلتی ہے یہاں طرح کے خامت جہاد کے لیے نکلتا ہے تو بیوی بی آ کے اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھتی ہے اللہ کے نبی میرا خامت گھر میں تھا وہ نماز ادا کرتا میں بھی مسلے پہ کھڑی ہو جاتی نماز ادا کرتی تھی وہ رات کو قیام کرتا میں بھی قیام کرتی تھی اگر وہ دن روزہ رکھتا میں بھی روزہ رکھتی تھی اگر وہ صدقہ کا خیرات کرتا میں بھی خیرات کرتی تھی. لیکن وہ جہاد کے اندر چلا گیا. اللہ نبی مجھے ایسا عمل میں عمل سے پیچھے نہ رہ جاؤں اللہ کے ساتھ جواب میں کیا کہتے ہیں یہ پوری رات قیام کرے تھکاوٹ نہ ہو کیا تو اس بات کی ہے ہمیشہ روزہ رکھتی چلی جائے کبھی کسی دن بھی ت چھوڑے کہا اللہ یہ ممکن نہیں ہے ہو میں میرے بھائیو آپ دیکھیں جس وقت اسلام کا معاملہ آتا ان کی محبت پھر اسلام کے ساتھ ان کا بیان کیا ہوا کرتا تھا فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے دو قبیلے آپس کے اندر ٹکرائے. ایک قبیلہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ کی بات کی تھی دوسرے مشرقی نے مکہ نے پناہ دی تھی یہ دیکھئے دونوں کبیلوں کا آپس کے اندر ٹکراؤ ہوا وہ قبیلہ جنہوں نے رسول کے پناہ شدہ قبیلہ تھا ان پہ ظلم اور ستم کی انتہا کر دی حرم کی پرواہ نہ کی حرم کے اندر ان کا خون بہایا اور کہا جاؤ جا کے محمد کو اطلاع دو صلی اللہ علیہ دیکھ لیں گے وہ ہمارا مقابلہ ہم نہیں حرم کی پرواہ کرتے ہم نے یہ کام کرنا ہے یہ بات کہنے کی دیر ہے ان قبیلے کا جن پہ سرم ہوا تھا ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اس وقت نماز ادا کر رہے تھے سلام پھرا اس نے کھڑے ہو کے دعائی دی اس نے شو ڈال دیا اس نے کہا ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے ہم آپ سے انتقام کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ کے نبی خاموش رہے اس کے جواب کے اندر کسی قسم کی کوئی بات نہ کی یہاں تک وہ آت بھی چلا گیا یہ پیغام مکہ کو پہنچا کہ اللہ کے نبی کو یہ تلا ہو چکی ہے اب یقیناً کو انتقام کے لیے قدم اٹھیں گے یہ بات کہنے کی دیر ہے یہ بات سننے کی دیر ہے ابو سفیان نے تیاری کی اپنے ساتھیوں سے مشہور کیا کہ میں فوری مدینے جا کے میں اہد کی تجدید کرتا ہوں میں ان سے کہ میرا باپ سردار, اور قریشی. وہ مکہ سے چل کے سینکڑوں آگے بڑھتا ہے بیٹی اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے وہ باپ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے یہاں تلک وہ ٹہر گیا. گیا بیٹی نے بستر کو لپیٹنا شروع کر دیا بیٹی نے بستر کو اکٹھا کر دیا باپ بڑا پریشان حیران ہوا دل کے اندر خیال آیا شاید کے بیٹی کی محبت ہے یہ بستر پورانا ہے نیا بستر لا کے ابھی بھی چاہے گی پھر اپنے باپ کو بیٹھنے کے لیے کہے گی لیکن بستر اٹھا کے بیٹی نے کہا ابا جی بیٹھ چاہیے ابا جی چار پائی پہ تشریح رکھیے بیٹھ سکا کیا یہ تو نہ میرے نبی کا بستر پاک ہے میں نے اللہ کی کسم تجھے لائق نہیں سمجھا کہ میرے نبی کے باپ ہی بیٹھ جائے یہ معیار ہے اسلام کا میرے اپنے باپ کو بھی نبی کے بستر پر بیٹھنا گوارا نہ کیا باپ کو سمجھ حالات تبدیل ہیں اگر بیٹی نے اتنی یہ ذو بھی کیا ثبوت دیا اس کے دل کے اندر ہمارے خلاف اتنی نفرت ہے تو پھر دیکھیے وہ کون سی گھڑی اور وقت ہوگا کہ جس وقت دوسرے لوگ ہمیں محبت کا ثبوت دیں گے یہاں سے نا امید ہوا اس اس کے کے قدم اٹھے اس نے جا کے ابو بکر سے باقی. کہا ابو بکر اگر لڑائی ہوئی معاملہ دور چلا جائے گا ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی کے دل میں کیا بات ہے ابھی تک ہم سے سمسیا نہیں ہوا لیکن میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں جو نبی اعلان کرے گا ہم اس کی پاسداری کریں گے ابو بکر سے نا امید ہو کے امر کے پاس گیا کہا عمر رشتے دار خاندان ایک ہے آپس کے اندر کٹیں گے کیا دیا کہا اللہ کے نبی, نبی نے اگر مشورہ طلب کیا تو اللہ کی کسم عمر کا مشورہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی ان کے ساتھ کی کا اعلان کرو یہاں تل کے وسائل نہ بھی ہوئے اگر افراد کم ہوئے اگر تلوار نہ ہوئی میں اپنی چھڑی کے के साथ आगे گا میں نبی کو یہی بچہ دوں گا مجھے کین مکہ کی گردنے کٹ جانی چاہیے اس میں رات نہیں برتنی چاہیے ابو سفیان بہت پریشان ہوا یہاں اٹھ کے علی کے گھر میں چلا گیا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو. علی کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے فاطمہ سے بات کرتا ہے کہتا تو ہماری بیٹی ہے اپنے باپ کو جا کے سمجھا بات کر ہماری طرف سے علی رسی اللہ تعالی بھی آگے ان کا بھی یہی کڑوا جواب تھا لیکن اس جواب کو سننے کے ساتھ وہ پریشان حیران ہوا یہاں تلک اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ ہمارے اس راس کو راز رکھنا یہاں تلک مکہ تک ہم پہنچ نہ جائے اللہ نے نبی کی دعا کو قبول کیا رسول اللہ ہزار کا لشکر لے کے وہ نبی جو رات کے اندھیرے کے اندر کبھی نکلا تھا جس وقت دیکھے رات کا اندھیرا بھی تھا دشمنوں کا گھیرا بھی تھا تنہائی تھی ساتھ ابو بکر اور ایک گائیڈ کو پکڑ کے اللہ کوڑتے کے کے کے کے ہیں یہاں تلک جا کے پڑاؤ ڈال دیتے ہیں آپ نے فرمایا خان دور دور لگاؤ آج جلا دو یہاں تلک اگر کوئی دیکھنے والا دیکھے اس کو لشکر کی تعداد زیادہ نظر آئے ابو سفیا نکلا اور آ کے سوال ایک آپ بیسے کرتا ہے کہتا یہ کان آگیا اس نے پھر کہا کہ فلاں قبیلہ ہوگا کہا ان کے پاس اتنی تعداد کہاں سے آگئی کہا شاید کہ رومیوں نے یہ قبضہ کرنے کی سوچی ہو لیکن رومیوں سے ہمارا تکراؤ نہیں ہے کہتا کہیں محمد کلش کرنا آگیا ہو لیکن کہتا محمد کے پاس یہاں سے افراد کہاں سے آگئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دعا بھی اس کے پاس کل تعداد ہے وہ بھی کمی قسم کے لوگ جن کو کل ہم نے مکہ سے نکالا تھا وہ دیکھیں ان کی اوقات نہیں ہمارے ٹکراؤ کے لیے وہ ضرورت کرے وہ کہاں سے تیاری کر کے آ ہوگا لیکن اتنے میں کا چچا عباس آ گیا کہتا اب دیکھ ابو سفیان یہ میرے بھتیجے کا لشکر ہے یہ محمد کا لشکر ہے صلی اللہ علیہ واسم اب تو بھول جا کے بچ جائے گا اب تیرے لیے چارہ کار کوئی نہیں ہوگا یہ بات سننے کی دیر ہے اب وہ فوری طور پر وہ یہاں سے کہا کہ دیکھ کر کے لیے کیا کرنا چاہیے کہا ایک آدمی کے کے خیمے پر پیرا دے رہا ہے آگے بڑے دوسرے پہرے دار نے دیکھا پوچھا کران کہا نبی کا چچا عباس ہو سواری دیکھی کہا چلے جائیے تیسرا پردار کھڑا ہے تلوار ہاتھ میں ہے اس نے پوچھا کون کہا میں نبی کا چچا عباس ہوں اس نے کہا چھوڑ تو تو نبی کا چچا ہے لیکن یہ پیچھے بیٹھنے والا کون ہے آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں وہ ابو سفیان بیٹھا ہے کہتا اللہ کا باغی یہ رب کا اور نبی کا دشمن ہمارے پاس بات یہ شروع ہو جاتی ہے باتوں کے اندر جب بات نکلی ابو مسلمان ہوا کچھ ابو سفیان نے باتیں کی لیکن اللہ کے نے کہا ابو سفیان چھوڑ ہمیں دکھ تکلیفیں یاد ہے تو ایسی باتیں نہ کر لیکن اس کے بعد پھر آپ نے کیا کہا کہا کہ عباس میرے چچا کل یہ کرنا کہ دیکھ جس وقت یہ لشکر داخل ہوگا داخل ہونے کے ساتھ تو نے اس کو بلند جگہ پر کھڑے کرنا ہے بلند جگہ کھڑے کرنے کے ساتھ پھر دیکھ اس کو لشکر دینا ہے اب عباس نے کہا میرے بھتیجے کل ایک کام کرنا ابو سفیان سردار آدمی ہے اس بات کو ذرا پسند کرتا ہے نیا نیا مسلمان ہوا ہے ابھی تربیت نہیں ہوئی مزاد بدلتے شاید کہ کچھ وقت لگے کل ایک اس کے لیے اعلان کر دینا ذرا یہ خوش ہو جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کے لیے اعلان کروں گا اگلا دن ہوا, صبح اورے کی دیر ہے ادھر سے لشکر کیا یہاں تلک کے دیکھا بہت بڑی تعداد ہے ان کے درمیان میں ایک اڑنی پہ ایک شار سوار بیٹھا ہوا ہے اس نے لوہے کی زیرہ پہنی ہوئی ہے ہاتھ میں نیزہ پکڑے ہوئے ہے اور صاحب نے نے زہر تلوار کے ساتھ اس کو سایہ کیا ہوا ہے جب وہ قریب ائے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ انصار ہیں جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ مرنے کشنے پر بیعت کی ہوئی ہے درمیان کے اندر میرا بھتیجا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا یہ بادشاہت کا کمال ہے اباس کہتا ہے اللہ کی قسم بادشاہت کا نہیں یہ نبوت کی اللہ نے ناز رکھی ہے اور اللہ نے نبوت کو یہ عزت اور وقار دیا بات نہ کر ابو سفیان کہتا ہے تو نے میرے ساتھ یہ احسان کیا مجھے بتلا ان تلواروں سے کون بچ سکتا تھا جو سامنے آئے گا کٹ جائے گا وہ نبی جو دیکھیے رات کے اندھیرے میں گئے فاتے کی حس سے مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج ہم بھی مسلمان کہلانے والے کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے ہم نے کہا تلک اپنے مزاج کو بدل دیا ہے اللہ کے لیے میں اپنے بھائیوں اور بزرگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں انسانوں سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں مسلمان کبھی کتاوں پہ ڈٹا نہیں کرتے آج رمضان ہے رمضان کے ساتھ میرے بھائیوں جو چیز پڑھتے ہو اس کو اپنے پہ دیکھے لاگو کر لو اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو سب سے پہلے اپنے پر اسلام کو لاگو کرو اپنے, خرو کو اپنے مزاج کو اپنی تہذیب کو تبدیل کر دو ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی آج دیکھیے اس بات پہ کڑ رہا ہے اسلام پہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے آپ دیکھیے شہادتوں کی خبریں ہیں اور اس وقت بظاہر نہیں یقینی طور پر کافر چڑھ دوڑے اور وہ اس بات کا فیصلہ کر چکے کہ ہم اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کر دیں اور ان کو یہاں تلک کے جہاد اور مجاہدین کو جٹ سے نکال دیں لیکن یہ کوئی گبراہٹ کی بات نہیں یہ پریشانی کا معاملہ نہیں ہے اس کی وجہ سبب کیا ہے کہ دیکھیے مجاہدین کی شہادتیں ہو سکتی ہیں یہ بات یقینی ہے لیکن دیکھیں یہ بات یقینی ہے کہ دیکھیں بظاہر ان کا زور ہو سکتا ہے یہ دیکھیں ستم کی انتہا ہو سکتی ہے لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے جہاد قیامت تک چلے گا اللہ کی قسم دنیا کی کوئی قوت بھی وہ اپنے ہو یا پرائے ہو قیامت تک بھی جہاد کو ختم نہیں کیا جا سکتا یہ چند دن کی بات ہے چند دن کی ہم دیکھیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے وہ کافر عیسائی آج جس نے اسلام پہ یلغار کی اور کس قدر ستم کی انتہا ہوئی آپ اس بات کو شاید سننے کی حد تک تصور نہیں آ سکتا چونکہ دیکھیے اگر وہ بات جو دل میں ہو وہ زبان پہ آ جائے جو آنکھ دیکھتی ہے اگر قلم اس کو لکھ دے شاید دنیا کے اندر انقلاب کچھ اور ہو ہم یہ دیکھئے ستم سنتے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا نہیں یہ دو دن پہلے کی بات ہے ہم سفر کے اندر تھے بھائی بترا رہے تھے کہ اس وقت خداروں کی تعداد میں وہ مسلمان جو دنیا سے ہجرت کر کے آئے تھے اس وقت کھلے آسمان کے نیچے جس جگہ پر برف پڑ رہی ہے اب وہ دیکھیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ترقی ان بچاروں تک کوئی چیز خیمے بھی میسر نہیں اگر کھانے کے لیے کوئی چیز ملتی ہے اوپر سے چونکہ تلاوت کے کے کرتا ہے نبی کے وعدے اور حدیث پڑھتا ہے کہتا میرے بھائیو دل نہ چھوڑنا اللہ کے وعدے سچے ہیں نبی کا وعدہ سچا ہے اگر ہم شہید ہو گئے جنت یقینی ہے اگر ہم بچ گئے تو ہم جہاد کے اندر کھڑے رہے ہیں. ہم اپنے گھروں کے اندر ہیں ہمیں ہر چیز آدمی میسر ہے ہم نے صرف جہاد اپنی زبان تک یا افسوس کا کلمہ کرتے ہیں ذرا تصور کرو اس باپ کے بارے میں جس کا لخت جگر سردی اور بھوک کی بنا سے اس کے لحاقوں پہ شہید ہوتا ہے ذرا تصور کیجیے اس عورت کے بارے میں جس کی آنکھوں کے سامنے جس کے خامت کو قتل کیا جا رہا ہے وہ عورت قید ہوتی ہے. ذرا تصور کیجیے تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر برفوں کے اندر ہے نہیں پتا خامت کو بیری کس جگہ پر ہے بیری کو پتا نہیں خامد کس حال کے اندر ہے وہ ملک جو چھوڑ کے آئے تھے آپس ان میں جانا ممکن نہیں ہے وہ بھی مسلمان ہے ہمارے بھائی ہے ہم بھی جہاد کی بات کرتے ہیں لیکن کون سے جہاد ہوگا وہ کون سی کھڑی اور وقت آئے گا یہ دیکھے اگر فتوحات کی خبریں ہو یہ ساری دنیا کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جائے آتی یہ بنتا ہے جس وقت مشکل کھڑی آئے جس وقت حالات ٹائٹ ہو جائے اس وقت کے اندر جہاد کو کھڑا کرنا ایسے وقت کے اندر اگے بڑھنا اور شہابت کے لیے اپنے کو پیش کرنا اللہ کے دین کے لیے جانوں کو قربان کر دینا قربانی کے لیے اپنے کو پیش کرنا اور ہروسے دوریا تیار کرنا یہ کون اور وقت آئے گا جس وقت ہم یہ کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ان کے لیے رب کا وعدہ کے لوگوں کے لیے میرے بھائیوں قرآن پڑھتے ہو لیکن ہم کیا کہاں تلق یقین کرتے ہیں کیا ہمیں اس بات پر یقین نہیں کہ غلبے کا وعدہ اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے اس طرح کے غلبے کا وعدہ اللہ اللہ کے اندر نے کیا ہے اللہ سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے سب سے زیادہ سچی بات ہے وہ خالق کے کی ہے رب سے بڑھ کے کسی کی سچی بات نہیں ہو سکتی وہ صاحب کرام اللہ اجمین ہوا کرتے تھے ان کی آرد و چاہت کیا ہوا کرتی تھی جو دلوں کے اندر آرد دلائے کرتے تھے. ایک صحابی رسول ہے شاب کی اثرات ہے ایک آدمی دوڑا اس صحابی رکھا میرے بھائی. اب دیکھے پانی میرے قریب نہ کرنا میں نے تو نفلی روزہ رکھا ہوا ہے وہ پانی لینے کے لیے گیا ادھر صحابی جواب کہ دیتا ہے. کہتا اللہ کی قسم میں نے اس پر روزہ رکھا تھا کہ یا اللہ روزے کی حالت ہو شدت کی احساس ہو پیاس کی انتہا ہو اس قفیت حالت کے اندر دشمن مت پٹ پڑے۔ میرے ان ان کو کار دیا جائے۔ میرے دیکھے اگا کو کاٹا جائے۔ اس شدت کے اندر پیاس کے اندر روزے کی حالت میں اللہ تیرے ساتھ میری ملاقات ہو جائے۔ ادھر سے وہ پانی لے کے آتا ہے۔ ادھر سے وہ زخموں کی تاب نہ لا یہاں پلک اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور وہ اللہ کے نام اسی حالت کے اندر شہید ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ تھے میرے جن کو اس بات پہ یقین تھا کہ یہ دنیا عارضی ہے عارضی دی آپ دیکھیے شہادت ملے گی اللہ جنتوں کا وارس بنا دے گا یہ بات یقینی تھی کہ دنیا آردی ہے ہم اپنی زبان ہیں لیکن دل میں کہاں تلک ہم نے اس بات کو جگہ دی ہے ہم نے کہاں تلک اس بات کا فیصلہ کیا ہے آج وہ لوگ بھی جہاد کے اندر کھڑے ہوئے میں نے چند دن پہلے بھائی سے بات کہ دیکھیں ان کی کفیت حالت کیا ہے کہ کس وقت وہ جہاد کے اندر نکلتے ہیں ایک وہ آدمی جو آدمی کشمیر کے جہاد کے اندر ہے ایک جماعت کا قید اور لیڈر ہے اس کا بیٹا ایک اکڑ بیٹا اس کے گھر کے اندر فوج آئی آر نے آ کے کی کہتی، کہتی سامنے کیا تو اس کو پہچانتی ہے یہ کون ہے ماں اچانک بیٹے کا سر دیکھتی ہے سبر کا کلمہ کہتی ہے اللہ پر جہاز کو کھڑے کیے ہوئے ہم نے دیکھے ابھی تک امتحان سنے ہیں لیکن دیکھے نہیں اس وجہ سے تھوڑی سی بات آتی ہے ہماری ہمدردیاں وفاداریاں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمارے انداز مزاج بدل جاتے ہیں فوری ہی طور پر اپنی تہذیب کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی آخر یہ دیکھیے دنیا تو چلنی چاہیے میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیو سب سے پہلا کام واقعات اگر تم کافروں سے نفرت دل میں رکھتے ہو نبی کے ساتھ محبت رکھتے ہو قرآن کے وعدوں پر یقین کرتے ہو تو اللہ کے لیے سب سے پہلے اپنی کفیت خالت کو بدل لیجیے اپنی سیرت اور سورت و کے مطابق الانبیاء محمد کا در چلتا ہو یہ کفیت اپنے کے اندر پیدا کرو اس وقت سب سے زیادہ تکلیف دنیا کے اندر کافروں کو کس بات کی ہے صرف سب سے زیادہ خیر اس بات سے ہے کہ دیکھے چونکہ مسلمان تہذیب اپنی پر آ گئے اپنے اصل کو پہچان لیا اس بات سے وہ لوگ پریشان ہیں یہاں تلا کے چند دن پہلے یہ پچھلے سال میں ہوا تھا انڈیا نے یہ بات باقاعدہ دعویٰ کیا تھا کہ قرآن پاک سے جہاد کی آیات کو نکال دو یہ چند دن پہلے کی بات ہے برطانیہ نے یہ اعلان کیا ہے کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ قرآن پاک کو تبدیل کرو اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کی آیات کو نکال دو جب جہاد قرآن سے نکل جائے گا مسلمان کی خوش نظر آئیں گے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہمیں پریشانی یہ ہے کہ ان کا قرآن ان کو دہشت گردی پہ ابارتا ہے ان کو جہاد کی دعوت دیتا ہے جب یہ آیاب پڑھتے ہیں اپنے رب پہ یقین رکھتے ہیں پھر اپنے جیڑے کی نہیں کرتے اپنے کی کرتے, اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے اپنے کی کرتے, یہ اور کی والا میں نے کتنی آیات پڑھ کے اپنی زندگی کو تبدیل کیا میرے بھائیوں میں شروع کے اندر یہ گزارش کی ہے صحاب اللہ بھائی نے اسی کتاب اللہ کو پڑھا تھا اپنی زندگیوں کو تبدیل کر دیا تھا اسی احادیث کو سنا تھا اپنی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا تھا آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے ہم بھی دیکھے قرآن کو پڑھ بھی رہے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرے پڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے پر عمل بھی کرے اور عمل کرنے کے ساتھ لوگوں کو اس بات کی دعوت بھی دے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور اللہ سے میں یہ بھی دعا کرتا ہوں ہم زندہ رہیں تو دین کے عین مطابق ہر وہ کام کرے جو اللہ کی رضا کا سبب بنے ہم دنیا تھانی سے جائے. اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے رب سے راضی ہم قیامت کو اٹھایا جائے اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے رب سے راضی ہم جنتوں کے اندر داخل کر دیے جائے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے رب سے راضی رحمان